یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللّہ تی عمت علیکم اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی و انّی فل تو العالمین اور میں نے تم کو فضیلت دی جہانوں پر وہ تقویوم اللہ تجی نفس النفسن سے ہی آ اور ڈر جاؤ اس دن سے جس دن نہیں کفایت کرے گی کوئی جان کسی جان سے کچھ بھی والبالمنہ شفاعتن اور نا قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش والا منہا عدل اور نہ ہی لیا جائے گا اس سے کوئی عوض بدلہ والا ہم سارون اور نا وہ مدد کیے جائیں گے ودن من علی فرآنٰ اور جب ہم نے تم کو نجات دی فرعون کی قوم سے یسومون سوء العذاب الزاب و چکھاتے تھے تم کو عذاب کی برائی یو ابناءکم ابنا اکم ویستاون نسا و ذبا کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو وفید علی کم بالا امبم عظیم اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے وحز فاروق و نابکم البہرہ اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو فانجیناکم انجینا ہم نے تم کو نجات دی وہ اغرق نا اور ہم نے غرق کیا فرعون کی قوم کو وہ ان تم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے وہ ادوا ادنا موسا اربعینہ لیلا تن اور جب ہم نے وعدہ کی کیا موسا سے چالیس راتوں کا سمت تخت تم الجلا مبادی ہی پھر تم نے پکڑ لیا بچھڑے کو اس کے بعد وہ ان تم ظالمون اور تم ظالم تھے سما افغان ہاں یہ آگے تفصیل کے ساتھ آ جائے گا کہ علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ چالیس دن کے لیے آئیں کوہ دور پہ تورات دی جائے گی وہ تفصیل آگے آ جائے گی اس کی نا سما افغانگنکمبادی کا پھر ہم نے معاف کیا تم کو اس کے بعد اللہ تشکرون تاکہ تم شکر کرو وَإذ و عید آتینہ موسل کتاب و اور جب ہم نے دی موسا کو کتاب اور فرقان یعنی موجزات حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز لا اللہ کو متحدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ وہ عید قالا قومی ہی اور جب موسا نے اپنی قوم سے کہا یا قومی انکم ظلم تم انفوسا اے میری قوم یقیناً تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے بتی خاد بچھڑے کو پکڑنے کی وجہ سے بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے فتوبو الا باریکم تو تم توبہ کرو اپنے باری تعالی کی طرف اپنے موجد کی طرف ابتدائی طور پر پیدا کرنے والا باری فختلو پستم قتل کرو انفوسکم اپنے اپنی نفسوں کو ظالکم خیر القم یہ تمہارے لیے بہتر ہے انداریکم تمہارے موجد کے ہاں فطح بس وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا ان تو رحیم یقیناً وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے وہ کل تم یا موسا النہ رکھا اور جب تم نے کہا اے موسا ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے حتٰ نار اللہ جہرتاً حتیٰ کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں واضح فعدت کو مسائقہ تو پکڑا کو بجلی نے چیخ نے وہ ان تم تنظورون اور تم دیکھ رہے تھے تماط نا من بادی موتی کم پھر ہم نے تم کو زندہ کیا تمہاری موت کے بعد اللہ کم تشکور تم شکر کرو وہ دذ علیہ غمام اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا وہ انضلہ علیہ کم المنا وسلوا اور ہم نے تم پر من وسلوا نازل کیا کلو منقی بات امار ضپنا کم جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ کھاؤ پما ظلم اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا ولاکن کانوں انحسم یلون لیکن وہ اپنے جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے وہ عید قلدی قلوم رغادا اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس سے کھاؤ کھلا جہاں سے تم چاہو بدقل الْبَابَ سجادہ اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے وقول حطہ نَغْفِرْ لَكُمْ خطوق اور تم کہو حطّۃ یعنی بخش دے ہم معاف کر دیں گے تمہاری غلطیاں وسا الْمُحْسِنِينَ اور ہم ان قریب زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو فبد اللہ دینہ قَوْلًا غَيْرَ غیر اللہی قیل تو ظالموں نے اس قول کو اس بات کو تبدیل کر دیا جو ان سے کہی گئی تھی ف ان ثلّہ عل الدین ظالم و رجم بن سما تو ان کے فسق کرنے کی وجہ سے نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا وہتسکا موسا علی قومی ہی اور جب موسا نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا فق النظر کل حضرت تمام لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ کو جان دیا پہچان دیا کلو و شرب میں رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو والا في تفلد مفصین اور زمین میں فساد کرنے والے نہ پھرو وہ عید کل تم یا موساسبر اعلیٰ واحد اور جب تم نے کہا اے موسا ہم ہرگز ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے فد النا ربقہ یخرجلانا مما تم بت العرب ممبکلی ہا و کتھائی ہا و فومی و اداسی و بصالی تو لہذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے اس کی سبزیاں ترکاریاں گندم مسور اور پیاز اس قسم کی چیزیں کالا تبدیلون لدی ہوا ادنا بلدی ہوا خیر کہا کیا تم اس چیز کو تبدیل کرتے ہو جو ادنا ہے بہتر کے بدلے احبتو مصراً ما تم تم اس شہر سے نکل جاؤ تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا وہ ضروریبت علیہم و دلت و اور ان پر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی واہ با او بی من اللہ اور وہ اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹے لالی کبھی الََََََََََََََََََََ قانو یخرونبی آیات اللّہ یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے وہ یکلون النبی نبی الحق اور نبیوں کو بغیر حق قتل کیا کرتے تھے رالی کا بھی ماسو و یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کرتے تھے ان الدینہ امن و اللدینہ ہادو النسوارہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور بے دین من آ من والیوم اللہ الآخر ان سب لوگوں میں سے جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت والے دن پر وہ عمل اور نیک صالح اس نے عمل کیے فلاحم عجرو ہم اندوربیم تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے والہ السلام خوفن علیہم ولاحم یا اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے و از عقل نامی کم ورفا نا تھو کم اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر پہاڑ کو بلند کیا خزو ما آتی ناکم بھی قوت جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو وزقور معافی ہی لالقم تکن اور جو کچھ اس میں ہے اس کو اچھی طرح یاد کرو اس کا ذکر کرو کہ تم بن جاؤ ثم ذلك تم اس کے بعد فضل اللہ پر تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے اور یقیناً تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تو ہم نے انہیں کہا ہو جاؤ ذلیل بندر اللہ نے ہفتے کے دن انہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا لیکن یہ باز نہیں آئے اللہ نے انہیں بندر بنا دیا فج اللہ ہا نہ کال اللہ ماں نہ تو ہم نے اس کو اس کے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا ومعزرت المطقین اور پرہیز گاروں کے لیے نصیحت وہ کالا موسال قومی ہی ان اللہ منتظارہ اور جب موسا نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے گائے کو ذبح کرنے کا کالو ات تقدا تو کہنے لگے کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے قال خالآ بلّہ مل جاہدین تو فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جاہلوں میں سے ہونے سے کالدالا ربا کا ماہیہ انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجیے وہ ہمیں وضاحت کرے کہ وہ کیا ہے کالا انح یقول بکال فاردُم ولا بکر عوان بے نظالغ <دَالِك> فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً وہ ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچی بلکہ نوجوان ہو اس کے درمیان درمیان فلومات مارون تو تم کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے قالدالبک کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کیجیے یوب ما مالونحا وہ ہمیں واضح کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے کالا کہا انحو یقول انہا بقرا تم صفرا فاق اللہ تصراظرین وہ کہتا ہے کہ یقیناً وہ ایسی گائے ہے کہ جس کا رنگ زرد چمکدار ہے جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے لنا لنا ما <ہیا> کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کر کیجئے کہ وہ ہم، ہمیں کھول کر واضح بیان کرے کہ وہ کیا ہے ان دقالہ تشابہ علینہ یقیناً گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے و اننا انشا اللہ مختون اور یقیناً ہم اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت پانے والے ہیں کالا تو انہوں نے فرمایا ان نہ ہو یقول تم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً وہ گائے لا دلول والا تسکل حرف نہ اسے موتی کیا گیا ہو زمین کو پھاڑنے حل چلانے کے لیے اور نہ ہی کھیتی پانی پلانے کے لیے مسلمت اللہ وہ صحیح سلامت ہو اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو پال العنج تو انہوں نے کہا اب تو حق لے کے آیا ہے فضا باہر تو انہوں نے اسے کیا وہ ماں کا یہ اور وہ کرنے والے نہ تھے تو جتنے زیادہ سوال کرتے گئے وضاحت طلب کرتے گئے اتنے زیادہ یہ گھومجتے گئے جب کہا تھا گائے دبا کر گائے دبا کر دیتے ان کا معاملہ حل ہو جاتا آج کل کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کے بارے میں زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے زیادہ سوال کریں گے تو زیادہ باتوں کا پتہ چلے گا تو زیادہ باتوں پہ عمل کرنا پڑے گا لیکن یہ بات غلط ہے یہ جب شریعت نازل ہو رہی ہو اس وقت اس طرح کے سوالات کریں گے تو پابندیاں لگیں گی مشکلات پیدا ہوں گی اب جبکہ شریعت مکمل نازل ہو چکی ہے اب سوال کرنے سے شری حکم نہیں بدلے گا حکم وہی وہ رہے گا تو جتنا زیادہ سوال کریں گے اتنا زیادہ دین کا پتہ چلے گا اس ہے, جو دایا جو دایا؟ اب وہ ایک آدمی کو قتل کر کے الزام دوسرے پر لگا دیا تھا کہ یہ بڑی مہنگی دیا جو خریدی گئی نے اس طرح کی بات لکھی ہے روایت ہی نقل کی ہے نا جس کے گیا اس طرح کی کہانی نہیں پتا وعید قتل تم فی فدار جب تم نے ایک جان کو قتل کیا پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا وہ اللہ مخلجمون اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو نکالنے والا ہے جسے تم چھپاتے ہو فقلنا دربوه تو ہم نے کہا اس کو مارو اس کا کچھ حصہ تھا اسی طرح اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرتا ہے ہی اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے لا اللہ تاکہ تم عقل کرو کم بالی کا پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے فہ یقل تی او اشدہ پس وہ پتھر کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت و انََن الحجارتی لما تفنجہ المن النہار اور یقیناً پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں جس سے دریا پھوٹتے ہیں وہ انمنحاء لما شق و فقر جمن الماء اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے وہ انمن لما من خشیت اللہ اور ان میں سے البتہ کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں تم اللہ غافل اور اللہ تعالی اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو ان کیا تم یہ حرص رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں قدکان مِنْهُمْ یسمعین کلام اللہ اور ان میں سے ایک گرو یقیناً ایسا بھی ہے جو اللہ کی کلام کو سنتا ہے پھر وہ اس کو سمجھنے کے بعد تبدیل کر دیتے ہیں وہ ہم یا حالان حالانکہ وہ جانتے ہیں وہ ادا الق اللہدینہ آمن قال اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے وہ ادا خلا باد ہم اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہدہ ہوتے ہیں کالو تو کہتے ہیں تو حدیث بما فتح اللہ علیہ کیا تم ان کو وہ کچھ بتاتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے کھولا ہے لیو حاج جو کم تاکہ وہ تم سے تمہارے رب کے ہاں جھگڑا کریں افلاۃون کیا تم جانتے نہیں عقل نہیں رکھتے اولا يعلمون ان کیا اور وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالی جانتا ہے جو وہ چھپاتے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں امن امی یونہ لائے علمکتاب اللہ امانی جا اور ان میں سے ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر خواہشات و انہم اللہ اور وہ صرف گمان کرتے ہیں فویلدین الکتاب اب عیدیم تو ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں ثم یقول انہاد من عمد اللہ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یشتاروب ہی سمن کلیلہ تاکہ وہ اس کے بدلے تھوڑی قیمت خریدیں فویل اللہ مماں کا طبع عیدی ہم تو ان کے لیے ہلاکت ہے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا فبیل اللہ مماں یکسبون اور ان کے لیے ہلاکت ہے اس سے جو وہ کماتے ہیں یعنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنا کہ خود ایسی باتیں کی جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہیں اور پھر ان کو اللہ کی طرف منصوب کر دیا اپنی طرف سے باتیں لکھی اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی تو اللہ تعالیٰ کی آیات کو انہوں نے چھپایا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپا کر اس کی جگہ غلط احکامات کو رواج دیا صرف دنیا بھی مفاد اور لالچ کی غرض سے وَقَالُوا لَن تمسن النَّارُ اللہ أَيَّامًا محدودہ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن گنے چنے الخطم عند اللہ عہدہ کہہ دیجیے کیا تم نے اللہ سے وعدہ لیا ہے فلاں یخلیف اللّہ و ہو تو اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے گا اللّہ مالا تعلمون یا تم اللہ پر اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم نہیں بالا کیوں نہیں من کسبس یہ اتن وا احاطت به خطیعته جس نے برائی کی اور اس کی برائی نے اسے گھیر لیا فؤلاء اصحاب النار تو وہی لوگ آگ والے ہیں ہم فیھا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے والذین امنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک صالح اعمال کیے وہی لوگ جنت والے ہیں ہم فیھا خالدون تو میں ہمیشہ رہیں گے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّ اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا وَذِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاقِينَ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین قریب رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوخ کرو گے بقولناسنا اور لوگوں کے لیے اچھی بات کہو وہ عقیم الصلاۃ وعت و ذکا اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو سمت ولی تم وَأَنْتُمْ کلیلم پھر اس کے بعد تم اس وعدے سے پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے ہی تھے جو قائم رہے اور تم اعراض کرنے والے منہ پھیرنے والے تھے وَإذْ أخذنا لا ولا اقرر تم, وانتم پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ فریقی من تم وہی ہو کہ اپنی جانوں کو پتل کرتے ہو اور تم ان میں سے تم میں سے ایک گروہ ان کو ان کے گھروں سے نکالتا ہے تذا ہارون علیہم بالیثم والعدوان ان پر گناہ اور زیادتی کرتے ہوئے چڑھائی کر کے وی اتوکم اسارا اور اگر وہ تمہارے پاس آئیں قبی ہو کر تو فادوہم تو تم ان کو سیدیہ دیتے ہو وہ وہ محرم علیکم اخراجہم حالانکہ تم پر حرام ہے انہیں نکالنا افاطم ببعد, ببعد کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا کفر کرتے ہو فما جزاؤ من يفعل ذلك منكم تو تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس کی جزا اور اس کا بدلہ صرف اور صرف یہی ہے دنیا دنیا کی زندگی میں رسوائی و یوم العذاب اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے فَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو الحیات دنیا بالآخرا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خریدا فلاحم العذاب ولا هم تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے البتہ تحقیق آتے مریم البینات اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں مرجزات دیے وہ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے اس کی مدد کی روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے افاق الما جا اکم رسول مستقبر تم پس کیا جب کبھی بھی تمہارے پاس رسول کوئی رسول ایسی چیز لے کے آیا جس کو تمہاری تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم نے تکبر کیا فری قن رسولوں کے ایک گروہ کو تم نے جٹلایا و فری اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے و کالو کلو اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں بل لعنهم الله بكفرهم بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کی فقلیلا ما یؤمنون پس وہ تھوڑے ہی ایمان لائے تھوڑا ہی ایمان لائے ولما جاءہم کتاب من عند اللہ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی مصدق لما معهم جو اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے وہ قانون قبل کافارو اور وہ اس سے پہلے کافروں کے خلاف فتح طلب کرتے تھے فلم تو جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس کو انہوں نے پہچان رکھا تھا تو انہوں نے اس کا کفر کیا فلان اللہ الکافرین تو کافروں پر اللہ تعالی کی لانت ہو بے سمجھتا رہو بھی وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے ائ یکفروا بما انزل اللہ کہ انہوں نے اللہ تعالی کی نازل شدہ کتاب کے ساتھ کفر کیا ہے بغیاں سرکشی کرتے ہوئے اس وجہ سے ائ ينزل اللہ من فضله على من يشاء کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے جس پر چاہے نازل کرے من عباده ی اپنے بندوں میں سے فباوا بغضب على غضب وہ غذب در غذب کے ساتھ لوٹے بل کافرین اداب و اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے یعنی یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات بہت زیادہ جمع کر رکھی تھی اور انتظار میں تھے کہ آخری نبی آئے گا تو پھر ہم تمہارے خلاف لڑیں گے اور فتح پا جائیں گے مشرقوں کے خلاف یعنی تو جانتے پہچانتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن یہودی جو تھے ابراہیم کے بیٹے اس کی اولاد میں سے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے تو اب آخری نبوت اسماعیل کی اولاد میں چلی گئی تو انہوں نے صرف اس وجہ سے انکار کر دیا ماننے سے کہ یہ والی نسل سے نبی کیوں نہیں آیا تو یہ بس سرکشی تھی کہ اللہ تعالی نے اپنی مرضی سے ربی منتخب کر دیا ہے جو ہمارے دل کی خواہش تھی وہ پوری نہیں ہوئی اس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا ماننے سے و ادا لَهُمْ و بِمَا أَنزَلَ اللہ اور جب ان کو کہا جائے کہ ایمان لے آؤ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی ہے کالو نب مین و بیما تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہم پر نازل کیا گیا ہے وہ یکفرون ابی ماں ہو اور اس کے علاوہ وہ ہر چیز کا کفر کرتے ہیں وہ الحق ہو حالانکہ وہ حق ہے مصدی قلی ماں وہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے یہودیوں کو ایمان لانے کا کہا جاتا کہتے جو ہمارے پاس کتاب ہے ہم پر نازل ہوئی ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے حالانکہ یہ قرآن مجید ان کی اوپر نازل شدہ کتاب کی تصدیق کرتا ہے تقریب نہیں کل اگر تم مومن ہو تو اس سے پہلے انبیاء کو تم قتل کیوں کرتے رہے ہو والا قدم موسا بلب تمہارے پاس موسا علیہ السلام واضح دلائل لے کے آئے محبوب بنا لیا پختہ وعدہ لیا اور تم پر تور کو بلند کیا خزو ماسما جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور سنو کالو سمینا تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی واوشریبو فی قلوبہم العجل بکفرہم تو اپنے کفر کی وجہ سے وہ اپنے دلوں میں بچھڑے کی محبت ڈال دیئے گئے پلا دیئے گئے قل بسم یامرکم به ایمانکم کہہ دیجئے وہ چیز بہت بری ہے جس کے بارے میں تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے انکن کنتم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو قل کہہ دیجئے من دون الناس کہ اگر تمہارے لیے آخرت والا گھر اللہ کے کے ہاں خالص ہے لوگوں کے سوا یعنی تم یہ ہو کہ جنت میں صرف ہم نے ہی جانا ہے اور لوگوں نے نہیں جانا تمنا تم ساد پھر تم اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو کہ جلدی جلدی مرو اور جنت میں جاؤ بما قدمت اور وہ ہرگز اس کی یعنی موت کی تمنا نہیں کریں گے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا انہیں پتہ ہے ہمارے کرتوت کیا ہیں لہٰذا وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے واللہ علیم علیہم اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جاننے والا ہے وہ اللہ تجنہ اللہ حیاتن اور آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ انہیں زندگی پر حریث پائیں گے زیادہ دیر تک زندہ رہنے کی انہیں بہت خواہش ہے ومین اللہ دین اور ان لوگوں میں سے بھی جو مشرق ہیں وہ بھی زندگی کے بڑے حریص ہیں یبو احدملفنا ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے ایک ایک ہزار سال عمر دی جائے عذابر اَن انہیں عمر دیا جانا انہیں عذاب سے بچانے والا نہیں ہے ہزار سال کیا دس ہزار سال بھی اگر انہیں عمر مل جائے تو پھر بھی عذاب سے نہیں بچیں گے واللہ بصیر بما یا اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے ان کے عملوں کو ان کے کام